تو گھر کا حاکم کون ہے قرآن مجید فقان حمید نے شاد فرمایا قوام مرد عورتوں پر حاکم ہے گھر کا نظام چلانے میں مرد کا فیصلہ حتمی فیصلہ تصور کیا جائے گا ہاں باغیمی مشورہ لینا اور مشاورت کرنے میں کوئی حرج نہیں بیما فض باد ایسا کیوں ہے کہ گھر کا حاکم عورتوں کو نہ بنایا گیا مردوں کو بنایا گیا یہ اللہ کی مشیت ہے اس وجہ سے کہ اللہ باس کو باس پر فضیر عطا فرماتا ہے اس معاملے میں مرد کو فوقیت ہے وہ بیما ان فکوم ان اور یہ فوقیت اس وجہ سے ہے کہ مردوں نے عورتوں پر اپنا مال خرچ کیا عورتوں کی فضائل بیان ہوئے فصول پس نیک عورتیں وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار ہیں غیبی بیما ہیپی و اللہ اور جس طرح اللہ تعالی نے حفاظت کا حکم دیا اس طرح شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے مال اور اس کی عزت کی وہ حفاظت کرتی ہیں سوال یہ ہے کہ اگر نہ ہو اور عورت حقوق ادا نہ کرے تو مرد کیا کرے تو فرمایا تم خوف کرو ان عورتوں کے بارے میں کہ وہ نافرمانی فرمانی کر رہی ہیں فاغو نہ تو تم انہیں نصیحت کرو یہ شریعت کا قاعدہ ہے کہ جب نصیحت کی جائے تو تنہائی میں کی جائے اور یہ معاملہ مرد اور عورت کے درمیان ہو گھر کے کسی اور فرد کے سامنے یہ مسئلہ نہ چھیڑا جائے کیونکہ سب کے سامنے نصیحت کا اثر الٹا ہوتا ہے نصیحت کی جائے سمجھایا جائے اور نصیحت جب کی جائے تو انداز نرم ہونا چاہیے جب وہ نصیحت کر کر کے تھک جائے اور یہ خیال کرے کہ یہ اس پر کسی نصیحت کا اثر نہیں ہوتا پھر کیا کرے وہ جرو ہن پل تم انہیں بستروں میں الگ کر دو یعنی ان سے قطع تعلقی کی کر لو بات چیت بند کر لو یہ دوسرا اسٹیپ ہے لیکن ابھی تک کسی کو یہ بات معلوم نہ ہو کہ تمہارا اور اس کا آپس کا معاملہ ہو لیکن اس کے باوجود بھی عورت پر اثر نہ ہو وہاں تو نہ تو پھر تم ان عورتوں کو مارو لیکن یہاں دو باتیں یاد رکھنی ہیں قرآن مجید فقان حمید نے جو مارنے کی اجازت دی یہ تیسرا اسٹیپ ہے دوسری بات یہ یاد رکھنی ہے کہ مارنے میں یہ شرط ہے کہ چہرے پر مارنا جائز نہیں سر پر مارنا جائز نہیں اور یہ بھی شرط ہے کہ جسم پر اگر مارا جائے تو اس انداز میں مارا جائے کہ جسم پر نشان نہ پڑے ہڈی کو نقصان نہ ہو یعنی ہلکی مار تو جائز ہے زور سے مارنا جائز نہیں عورت کے لیے بھی یہی حکم ہے اور بچے کے لیے بھی یہی حکم ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیقت فرما اور ایک جو ضروری بات ہے کہ مارنے کی اجازت مطلق نہیں بلکہ اس کی قیود شریعت میں بیان ہوئی اگر عورت گھر کا کام کاج نہیں کرتی شوہر کے کپڑے نہیں دھوتی ساس اور سسر کی خدمت نہیں کرتی اس وجہ سے مارنے کی اجازت نہیں ہے سمجھا سکتے ہیں مارنے کی اجازت کس صورت میں ہے نمازنا پڑتی ہو بے حیائی کے کام کرتی ہو غیر مردوں سے تعلقات رکھتی ہو پردانہ کرتی ہو تو ان معاملات میں شوہر کو سختی کی اجازت ہے لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ عورت نماز پڑھے یا نہ پڑھے آج کل کے مردوں کو اس کی پرواہ نہیں ہاں اگر ان کے کپڑے استری نہ ہو تو یہ غصے میں آ جاتے ہیں تو جہاں شریعت نے غصہ کرنے کی اجازت نہیں دی وہاں کرتے ہیں اور جہاں حکم دیا یا یوں لدینہ منوقو انف اہلی کم نارا تم اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ وہاں پر ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی اشارت فرمایا فائن وہ تمہاری فرمبرداری کریں فلاں علیہ نصبیلا پھر تم ان پر مارنے کے لیے کوئی راستہ تلاش مت کرو تم ان پر کسی قسم کا ہاتھ نہ اٹھانا اگر وہ ان گناہوں کو چھوڑ دیں یہاں پر میں کر دوں کہ مفسرین نے مارنے کے لیے چار یا چھ مواقع لکھے ہیں وہ چند ایک ہی ہیں اس کے علاوہ خاتون کو مارنے کی اجازت نہیں ہے ان نواہ کا بے شک اللہ تعالی بلند و بالا ہے اور بڑا ہے اگر تم مظلوم پر ہاتھ اٹھاؤ گے تو یہ سوچ لینا کہ اس مظلوم کا رب جو تمہارا بھی رب ہے وہ بلند و بالا اور سب سے بڑا ہے وہ جب بدلہ لے گا تو تم دنیا کے اندر اس کے عذاب سے بچنے کے لیے کوئی حمایتی اور مددگار نہ پا سکو گے بلکہ قبر و آخرت بھی تباہ ہوگی اگر اس کے باوجود بھی عورت نہ مانے تو اب زور سے نہیں مار سکتے ابھی تک یہ بات لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہوئی تھی لیکن اب بھی عام لوگوں کو عورت کے عیوب بتانے کی اجازت نہیں خاندان کے دو بڑوں کو جمع کیا جائے ایک عورت کے خاندان کی طرف سے ہو ایک مرد کے خاندان کی طرف سے ہو یہ بڑی عمر کے افراد ہوں یہ اگر بڑی عمر کے نہ ہو تو سمجھدار قسم کے لوگ ہوں اور قریبی رشتہ دار ہوں جو حسد نہ رکھتے ہوں اور وہ سلو کروانا چاہتے ہوں ان کے سامنے دونوں کا معاملہ رکھا جائے اور وہ دونوں سلو کرنے کی کوشش کریں وہ ان خف تم شکا اگر تم خوف کرو ان دونوں کے درمیان جھگڑے کا فب آزو من بن تو ایک فیصلہ کرنے والا شوہر کے اہل سے مقرر کرو کروکم من اہلیہ اور ایک فیصلہ کرنے والا عورت کے اہل سے مقرر کرو این داں اسلح اللہ اگر یہ دونوں فیصلہ کرنے والے اصلاح کی کوشش کریں تو اللہ تعالی مرد اور عورت میں موافقت پیدا فرما دے گا ان اللہ کا نا علی خبی بے شک اللہ تعالی علم والا خبر رکھنے والا ہے سمنن ایک بات عرض کروں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی کے دور میں وہ جو قوم پیدا ہوئی تھی کہ جو قرآن بھی پڑھتے تھے نماز بھی پڑھتے تھے تحجد بھی پڑھتے تھے لیکن قرآن پاک غلط سمجھنے کی وجہ سے خود بھی ہوئے اور انہوں نے صحابہ کرام پر شرک کا الزام لگا دیا تو جو انہوں نے الزام لگایا تھا اس میں یہ الزام بھی تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک فیصلہ کرنے والا مقرر کیا کہ مسلمانوں کے دو گروہ میں لڑائی ہے تو ایک فیصلہ کرنے والا مقرر کیا جو اس کا فیصلہ ہوگا ہم قبول کریں گے تو یہ خارجی یہ نعرہ لگانے لگے ان الحکم اللہ, اللہ فیصلہ کرنے والا تو صرف اللہ ہے حضرت علی نے غیر اللہ کو فیصلہ کرنے والا مقرر کر کے گویا کہ انہوں نے یہ کہا کہ شرک کیا اور مشرک ہو گئے تو حضرت عبداللہ بن عباس کو جب حضرت علی نے بھیجا تھا کہ خارجیوں کو جا کر سمجھائیں تو حضرت عبداللہ بن عباس نے یہی آیت کریمہ پڑی اللہ جوزی نے طلبی سے ابلیس میں یہ بات وضاحت کے ساتھ لکھی ہے علامہ ابن جوزی وہ عظیم محدث ہیں کہ دنیا انہیں محدث تسلیم کرتی ہے ایک لاکھ کافروں نے ان کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا اور علامہ ابن جوزی یہ کتاب آٹھ سو سال قبل لکھتے ہیں طلبی سے ابلیس جس کا ذکر کتاب معیار ہدایت میں تفصیل سے موجود ہے تو حضرت عبداللہ بن عباس نے یہی فرمایا کہ تم کہتے ہو ایک فیصلہ کرنے والا حضرت علی نے مقرر کیا تو اللہ کے سوا کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں اور حضرت علی نے غیر اللہ کو فیصلہ کرنے والا مقرر کیا لہذا مشرق ہو گئے تو کیا قرآن شرک کی دعوت دے سکتا ہے وہ کہنے لگے نہیں تو آپ نے فرمایا قرآن تو یہ فرماتا ہے حق امن اگلی وہ حق امن کہ میاں بیوی بی کا جھگڑا ہو تو ایک فیصلہ کرنے والا شوہر کے خاندان کی طرف سے اور ایک فیصلہ کرنے والا بیوی کے خاندان کی طرف سے ہو پھر آپ نے جو کچھ فرمایا اس کا خلاصہ یہ نکلا گویا کہ آپ نے اشاد فرمایا ارے نادانو حقیقی فیصلہ کرنے والا تو اللہ ہی ہے یہ فیصلہ کرنے والا جو مقرر کیا یہ مجازی مقرر کیا گیا اسی لیے مسلمانوں کا عقیدہ ہے حقیقی مددگار صرف اللہ ہے اور کوئی بھی اللہ کی عطا سے مدد کرتا ہے چاہے ولی ہو چاہے فرشتہ ہو چاہے نبی ہو علیہ السلام تو وہ جو مدد کرتے ہیں وہ اللہ کی عطا سے ہے حقیقی مددگار تو اللہ تعالیٰ ہے تو اس میں کوئی حرج ہی نہیں ہے بس اللہ تعالیٰ نور قرآن سے منور فرمائے وبد اللہ ولا تشریکو بھی شعی اور اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا نہ کرو ابل والدین احسانہ اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو ہمارے معاشرے میں جب سے ہم ماڈرن ہونے لگے بڑوں کی عزت تعظیم ہمارے دلوں سے نکل گئی اگر آپ اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں اپنے گھر والوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو یہ کیسے سماعت کریں آہ آخر قصور کس کا اس کیسٹ میں حقوق والدین بھی ہیں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں جب باتیں سنتے ہیں تو دل انشاءاللہ نور سے منور ہوگا اس کا عنوان ہے آہ آخر قصور کس کا جس میں والدین کے حقوق بیان کیے گئے وبل والدین احسانہ اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو وبی دل اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو ول اور یتیموں کے ساتھ والمساکین اور غریبوں مسکینوں کے ساتھ ول جارزل قربا ول جنوبی قریبی رشتہ داروں دور کے رشتہ داروں کے ساتھ اس پڑوسی کے ساتھ کہ جو رشتہ دار بھی ہو اور اس پڑوسی کے ساتھ جو اجنبی ہو پڑوسی اگر اجنبی ہو تو اس کا ایک حق ہے کہ وہ پڑوسی ہے اور مسلمان ہو تو دو حق ہیں کہ پڑوسی بھی ہے مسلمان بھی ہے اور اگر وہ رشتے دار ہو تو پھر اس کے تین حقوق ہوں گے اور صاحب بل بھی اور کروٹ کے ساتھی کے ساتھ اچھا سلوک کرو اس سے مراد یہ ہے کہ جس محفل میں آپ بیٹھے ہیں جو آپ کے برابر میں بیٹھا ہے اس کے حقوق کو ادا کریں اس کے لیے جگہ کو شادہ کریں اسے تکلیف نہ پہنچائیں ایسی بات نہ کریں جو اس کی دل آزاری کا باعث بنے اسی طرح آپ کی کلاس کا ساتھی ہے آپ کے آفس میں کام کرتا ہے تو اس کے حقوق ادا کیے جائیں اور سب سے اہم حق یہ ہے کہ اسے جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کی جائے اور اسے نیکی کا پیغام دیا جائے اس میں زوجہ بھی داخل ہے کہ عورت کے حقوق بھی ادا کیے جائیں وبن سبی اور مسافر کے حقوق ادا کیے جائیں وما ملکت ایمان غلام اور کنیزوں کے حقوق ادا کیے جائے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے فی زمانہ غلام اور کنیز تو نہیں لیکن نوکر ہوتے ہیں تو نوکروں کو اپنے جیسا مسلمان بھائی سمجھا جائے اور ان سے ذلت آمیز سلوک نہ کیا جائے ان اللہ یو شبو من کانا مختال فخور بے شک اللہ تعالی غرور و تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا اللہ دین وہ لوگ جو کنجوسی کرتے ہیں بخل کرتے ہیں اور یا مرون النا اور لوگوں کو کنجوسی کا حکم دیتے ہیں بخل کا درس دیتے ہیں آپ سوچیں گے کہ لوگوں کو بخل اور کنجوسی کا حکم کون دے گا تو ڈائریکٹ کوئی نہیں دیتا گھما کے دیتے ہیں مستقبل کے لیے بچا کے رکھے بچت بہت اچھی چیز ہے یہ مال کام آئے گا تو اس طرح ذہن دے کر ایسا ذہن بن جاتا ہے کہ بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں وہ بچت کی اسکیمیں ہی سوچتا رہتا ہے وہ یک تم نما آتا ہوم اللہ اور جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں عطا کیا وہ اسے چھپاتے ہیں علم کو چھپاتے ہیں اللہ کی نعمتوں کو ظاہر نہیں کرتے یہاں یہودیوں کی مذمت ہے جو تورید کے احکامات چھپاتے ہیں آدنا للکا فرین عذاب مہینہ اور ہم نے کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لدین النَّاسِ اور وہ لوگ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم کسی پر بدگمانی نہ کریں لیکن ہم خود اپنا محاسبہ کریں کہ اگر ہم زکوٰۃ دیتے ہیں خیرات کرتے ہیں روزے رکھتے ہیں تحجد پڑھتے ہیں نیکی کرتے ہیں خصوصاً قربانی کے ایام ہے تو ان ایام میں اگر ہم جانور لے کر آتے ہیں تو کہیں ہمارے دل میں یہ تمنا تو نہیں ہوتی کہ لوگ ہماری تعریف کریں واہ واہ ہو سب کو پتہ چلے کہ ہم اتنا مہنگا جانور لے کر آئے ہیں لوگ دیکھنے کے لیے آئے ہیں تو ہم خوشی سے پھول جائیں اگر یہ کیفیت ہمارے دل میں پیدا ہوتی ہے تو ہمیں اپنے دل کی اصلاح کرنی ہے کسی پر بدگوانی نہیں کرنی اپنے آپ کی اصلاح کرنی ہے کیونکہ ریاکاری کا تعلق دل سے ہے ظاہری افال سے نہیں جانا جا سکتا کہ وہ دکھلاوا کر رہا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے اللہ تعالی ہمیں اخلاص عطا فرمائے ہے اخلاص کے موضوع پر یہ کیسٹ سننی چاہیے یہ کامیابی نہیں ناکامی ہے انسان یہ سمجھتا ہے کہ لوگ میری واہ واہ میں کامیاب ہو گیا یہ کامیابی نہیں ناکامی ہے کہ مال بھی گیا اور ثواب بھی نہ ملا ولا یو من اب اللہ ولاخر اور وہ لوگ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے ان لوگوں کے لیے بھی دردناک ذلت کا عذاب تیار کیا ہے اللہ کرین فسا کرینا اور جس کا دوست شیطان ہو تو وہ بہت ہی برا دوست ہے قرین اس دوست کو کہتے ہیں جو بہت رازدار ہو جو ہر وقت ساتھ رہتا ہو اور جس کے مشوروں پر انسان چلے تو جب شیطان کو ایسا دوست بنا لے کہ اسی کے مشوروں پر اللہ کی نافرمانی کی جائے کتنا انسان نے برے شیطان کو جو سب سے برا ہے خود بھی جہنمی ہے دوسروں کو جہنم میں لے جائے گا اس کو اپنا دوست بنا لیا اس کی باتیں مانتا ہے وما ان کا کیا نقصان تھا لو بہ یو مل آخر اگر وہ ایمان لاتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر وہ مما رضا اللہ اور جو اللہ نے انہیں مال دیا اس سے وہ خرچ کرتے تو ان کا کیا نقصان تھا یہ مال جو خرچ کرتے قبر و آخرت میں بھی سلا ملتا اور دنیا میں بھی اس کا نعم عطا کیا جاتا تو دونوں جہاں سمر جاتے پھر کیوں انہوں نے ایسا نہ کیا وہ اللہ اللہ علیما اور اللہ انہیں خوب جاننے والا ہے بے شک اللہ تعالی کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں فرماتا جو مصیبتیں آتی ہیں یہ ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے وہ ان تک اور اگر کوئی شخص نیکی کرے تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کو دگنا فرمائے گا اس میں اضافہ فرمائے گا حدیث پاک میں فرمائے کہ جس طرح تم ایک جانور لیتے ہو چھوٹا سا جانور ہوتا ہے اسے پالتے ہو تو کتنا بڑا ہو جاتا ہے جب تم اللہ کی بارگاہ میں ایک خجور کا صدقہ دیتے ہو اور اخلاص ہے ہے وہ مقبول ہو جائے تو وہ بڑھتا رہے گا اور کل بروز قیامت تم دیکھو گے کہ یہ خجور پہاڑ کے برابر ہو گئی ہے وہ یوتی مل اجر اور اللہ تعالی اپنے فضل سے اجر عظیم عطا فرمائے گا یعنی جو نیکی کی اس کا سلا بھی ہوگا اس میں اضافہ بھی ہوگا اور نیکو کار کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے خوب خوب مزید سلا عطا فرمائے گا فقیف ادا جی نام کل امت ام <بِشَهِدِن> پھر کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے حدیث پاک میں ہے انبیاء علی مسلط وسلام کی امتیں جو کافر ہوں گی ان سے اللہ تعالیٰ اشاعت فرمائے گا کہ کیا تمہارے پاس نبی نہیں آئے تم نے میری نافرمانی کیوں کی تو وہ جھوٹ بولیں گے اور کہیں گے پروردگار ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا اللہ تبارک کو و تعالیٰ امبیا علیم و والس کو فرمائے گا کیا آپ ان کے پاس نہ گئے تھے وہ کہیں گے ہم تو گئے تھے تو قومیں جھٹلا دیں گی اور وہ کہیں گے نہیں نہیں یہ ہمارے پاس نہیں آئے اللہ تعالی علیم و ہے سب کچھ جانتا ہے لیکن اس کی حکمت اللہ تعالیٰ انبیاء سے فرمائے گا کہ تمہارے گواہ کون ہیں کون بتائیں گے کہ تم گئے تھے انبیاء علیم السلام و سلات فرمائیں گے ہماری گواہی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے گی امت محمدیہ کے نیک لوگ یہ گواہی دیں گے کہ انبیاء سچ کہہ رہے ہیں یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں تو لوگ کہیں گے اے کہ پروردگار یہ تو ہم سے بعد میں آئے انہیں یعنی کیا پتا انبیاء آئے یا نہ آئے تو اللہ تعالی امت محمدیہ سے فرمائے گا کہ تمہیں کیسے پتا چلا اور تم یہ گواہی کیوں دیتے ہو تو وہ کہیں گے مالک و مولا ہمیں تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ان سے ہمیں خبر ہوئی کہ ہر نبی نے اپنی تبلیغ کا فریضہ پورا انجام دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے جی نہ بیکا شہیدا ارے محبوب ہم آپ کو تمام پر گواہ بنائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائیں گے اور گواہی دیں گے محدثین فرماتے ہیں حدیث پاک میں ذکر ہے کہ اس وقت امتیں اعتراض نہ کریں گی کہ یہ نبی تو بعد میں آئے اس کی وجہ مفسرین بیان کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آج دنیا میں کوئی حضور کو مانے یا نہ مانے کل بروز قیامت حضور کے مقام و مرتبے کو ہر ایک تسلیم کر لے گا اور وہ سمجھ جائیں گے یہ تو وہ نبی ہیں جنہیں اللہ تعالی نے اولین اور آخرین کا علم تع فرمایا یو مین یوین اس قیامت کے دن کافر یہ تمنا کریں گے وہ آسا ور اور وہ لوگ جو کافر تو نہیں لیکن رسول کی نافرمانی کی تو گناگار اور کافر دونوں یہ تمنا کریں گے لو تو سوا بھی کہ ہمیں زمین میں دبا کر زمین برابر کر دی جائے کاش ہم مٹی ہو جائیں علیش پاک میں ہے کہ وہ یہ منظر دیکھیں گے کہ ایک سینگ والی بکری بغیر سینگ والی بکری کے سامنے پیدا کی جاتی ہے اور دنیا کے اندر سینگ والی بکری نے اگر بغیر سینگ والی بکری کو سینگ مارے تو اللہ تعالیٰ کل بروز قیامت بغیر سینگ والی بکری کو یہ اختیار دے گا کہ وہ بدلالے لے اب اس کے سینگ پیدا ہوں گے اور وہ سینگ مارے گی اپنا وزلا لے گی اور پھر یہ دونوں بکریاں مٹی ہو جائیں گے. اس وقت یہ کافر اور گناگار لوگ تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی جانور ہوتے اور آج ہم بھی مٹی ہو جاتے ہم جہنم کے عذاب کی طرف نہ دھکے لے جاتے اولا یک تمون اللہ حدیث اور وہ اللہ سے کوئی بات نہیں چھپا سکیں گے